حمراء الاسد سولہ شوال یوم یکشمبا تین ہجری قریش جب جنگ احد سے واپس ہوئے اور مدینے سے چل کر مقام روحہ میں ٹھہرے تو یہ خیال آیا کہ کام ناتمام رہا جب ہم محمد کے بہت سے اصحاب کو قتل کر چکے اور بہت سوں کو زخمی تو بہتر یہ ہے کہ پلٹ کر دفاتن مدینے پر حملہ کر دینا چاہیے مسلمان اس وقت بالکل خستہ اور زخمی ہیں مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے صفوان بن عمیہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ مکہ واپس چلو محمد کے اصحاب جوش میں بھرے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ وہ دوسرے حملے میں تم کو کامیابی نہ ہو پندرہ شوال یوم شمبا کی شام کو قریش روحا میں پہنچے اور شب یکشمبا میں یہ گفتگو ہوئی یکشمبا کی یہ شب گزرنے نہ پائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر نے عین صبح صادق کے وقت اس کی اطلاع دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیج کر تمام مدینے میں منادی کرا دی کہ خروج کے لیے تیار ہو جائیں اور فقط وہی لوگ ہمراہ چلیں کہ جو مارکہ عہد میں شریک تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے باپ غزوہ عہد میں شہید ہوئے بہنوں کی خبر گیری کی وجہ سے میں احد میں شریک نہ ہو سکا اب میں ساتھ چلنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ نے ساتھ چلنے کی اجازت دی اس فروج سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں باوجودے کہ صحابہ خستہ اور نیم جان ہو چکے تھے اور ایک شب بھی آرام نہ کیا تھا کہ آپ کی ایک آواز پر پھر نکل کھڑے ہوئے سولہ شوال یوم یکشمبہ کو مدینہ سے چل کر آپ نے مقام حمراء الاسد پر قیام فرمایا جو مدینے سے تقریباً آٹھ دس میل کے فاصلے پر ہے آپ مقام حمراء الاسد میں مقیم تھے کہ قبیلہ خزاں کا سردار معبد خضائی احد کی شکست کی خبر سن کر بغرض تعزیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ان اصحاب کی تازیت کی جو احد میں شہید ہوئے تھے معبد آپ سے رخصت ہو کر ابو سفیان سے جا کر ملا ابو سفیان نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ دوبارہ مدینے پر حملہ کیا جائے معبد نے کہا کہ محمد تو بڑی عظیم الشان جمعیت لے کر تمہارے مقابلے اور تعاقب کے لیے نکلے ہیں ابو سفیان یہ سنتے ہی مکہ واپس ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن قیام فرما کر جمعے کے روز مدینہ تشریف لائے اسی بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی الذین استجابون اللہ والرسول من بعد ماں اصابہم القرح بالذین احسنوں منہم واتقو اجر عوید یعنی جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی بات کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا تو ایسے نیکوکاروں اور پرہیز کے لیے عجر عظیم ہے متفرقہ سنتین ہجری اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا و عان سے ماہ شعبان میں نکاح فرمایا اسی سال پندرہ ماہ رمضان المبارک کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اسی سال ماہ شوال میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا